والسلام عليك يا نبی اللہ الله خصائص مصطفیٰ علیہ تعیت وسنا اور انبیاء کی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 یوں ہی ہر مخلوق پر حضور کی فرما برداری ضروری ہے اس یعنی حضور علیہ اللہ کی رسالت عامہ نبوت عامہ بے ست عامہ جو بھی آپ کہیں یہ ساری مخلوق کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کی ساری مخلوق کی طرف رسول ہیں جس طرح انسان کے ذمے حضور کی اطاعت و فرما برداری ہے اسی طرح کائنات کی جتنی بھی مخلوقات ہیں سب پر حضور کی اطاعت و فرما برداری لازم ہے الیا یوناس ان رسول اللہ علیہ جمی ہاں محبوب آپ ان لوگوں سے فرما دیجیے کہ میں سارے لوگوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں اس طرح اور بہت ساری آیت ہیں جس میں حضور علیہ السلام کی بیعستِ عامہ یا رسالتِ عامہ یا نبوتِ عامہ کا بیان کیا گیا ہے اور سلطہ الہ خلق اللہ الكافح اس طرح کی حدیثِ پاتھ میں الفاظ آتے ہیں کہ مجھے اللہ کی ساری مخلوق کے لیے رسول بنایا گیا ہے تبارک اللہ نزل الفرخان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرہ پاک وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص پر یہ چیز اتاری تاکہ سارے عالم کو ڈرائے تو حضور علیہ صلاۃ سلام کی رسالت ساری مخلوق کے لیے دیگر انبیاء یہ علیہ السلام علیہ السلام کسی خاص قوم کی طرف بھیجے گئے جبکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی ساری مخلوق کے لیے رسول ہے حضور علیہ اللہۃ والسلام رسولوں کے بھی رسول ہیں انبیاء کے بھی رسول ہے فرشتوں کے بھی رسول ہیں جنوں کے بھی رسول ہیں انسانوں کے بھی رسول ہیں حیوانوں کے بھی رسول ہیں ساری مخلوق کے لیے رسول ہے ایک عربی دیہاتی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ایمان اس وقت نہیں لایا تھا اس نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول اللہ کا دعوی کرتے ہیں آپ مجھے کوئی معاوضہ دکھائیے کوئی ایسی عجیب بات دکھائی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا معاوضہ دیکھنا چاہتا اس نے کہا کہ یہ درخت جو نا اس کو اپنے پاس بلائیا تو آپ نے ارشاد فرمایا جا کے اس کو بول دے کہ تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے وہ عربی کا بولا کہ تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں تو روایت میں درخت اپنی جڑ سے اکھڑ گیا اور ایسے اور میں اس مستانا الفاظ کہہ رہا ہوں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور کہنے لگا السلام یا رسول اللہ اس نے کہا کہ آپ اس کو حکومت دیجیے کہ واپس چلا جائے آپ نے اس کو حکم دیا واپس چلا گیا تو یہ معجزہ دیکھ کر وہ آرا ایمان لے آیا تو دیکھا درخت نے بھی حضور کا حکم سنا تو فوراََ اطاعت کی اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی سے مروی ہے کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھا ہم جس راستے سے گزرتے جو پتھر جو درخت جو پتا آتا آگے بڑھ کر حضور علیہ اللہ وسلم کی بارگاہ السلام علی کا یا رسول اللہ عرض کرتا اور وہ فضان سنم میں حدیث نقل کی گئی کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو بیسط سے قبل اعلان نبوت سے قبل مجھے سلام کیا کرتا تھا خود خود پہاڑ کے بارے میں آیا کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہم اس سے محبت کرتے تو حضور علیہ السلات و سلام کی اطاعت و فرما برداری ساری مخلوق پر لازم ہے یہ انسان اور جنات ان میں سے بعض تو حضور کی اطاعت کر لیتے لیکن ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ جو حضور کی اطاعت و فرما برداری سے پیچھے رہ جاتا ہے باقی دیگر مخلوق فوراً اطاعت و فرما برداری کر لیتے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو اشارہ کیا اس کے دو ٹکڑے ہو گئے سورج کے لیے وہ جو ڈوب چکا تھا دعا کی واپس آ گیا ساری مخلوق حضور کے زیر فرمان ہے جس کو جو چاہے حکم دیتے ہیں وہ آ جاتا ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملائکہ و انس انس یعنی انسان و جن و حور, حور جنت میں ہوں بی گی جنتیوں کی و غلمان یہ جنتیوں کے لیے خادمین ہوں گے خدام و حیوانات و جمادات جمادات یعنی ٹھوس چیزیں پتھر پہاڑ وغیرہ غرض تمام عالم کے لیے رحمت ہیں اور مسلمانوں پر تو نہایت ہی مہربان رحمۃ اللہ عالمین میں ہے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گا عمار صلی اللہ کا اللہ رحمۃ علمی سارے عالم کے لیے رحمت ہے مومن ان کے لیے فرمایا بالمنہ رعف الرحیم مومنوں پر تو کمال درج مہربان ہے سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملائکہ کے لیے بھی رحمت ہے انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے جنوں کے لیے بھی رحمت ہے حوروں کے لیے بھی رحمتیں جنتیوں کے خادموں کے لیے بھی رحمتیں حیوانات کے لیے بھی رحمت ہے جمادات کے لیے بھی رحمت ہے ساری مخلوق کے لیے رحمت ہی رحمت ہے اور مسلمانوں کے لیے تو نہایت ہی مہربان ہے مسلمانوں پر جو رحمت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اندازہ حضور ع صلاۃ وسلام کی سیرت طیبہ کے مختلف واقعات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ یاد امت میں سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راتوں کو روتے رہے گناہ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نقل کرتے ہیں کہ وثال ظاہری جب ہوا جب حضور علیہ صلاۃ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا تو جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دفن کیا جانے لگا تو جو صحابی یہ کام کر رہے تھے وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ اللہ کے ہونٹ مبارک کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا گیا ہلتے ہوئے دیکھا گیا جنبش فرما رہے تھے ہونٹ تو جب توجہ کی تو لبوں پر یہ دعا تھی رب حبلی امتی رب غفیرلی امتی اس وقت بھی امت کے لیے مغفرت کی دعائیں کی جا رہی ہیں پیدا ہوتی ہی مغفرت کی دعا کی یہاں تک کہ قبر منور میں آج بھی سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گناہ گاروں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جب نیکیوں بھرا اعمال نامہ پیش کیا جاتا ہے نبی کی بارگاہ میں امت کے امال پیش کیے جاتے ہیں والدین کے پاس بھی ان کی اولاد کے اعمال جاتے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں بھرا نامہ اعمال دے کر خوشی کا اظہار فرماتے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج فلاں نے نماز پڑھی اس نے آج نیکی کی دعوت دی سمجھانے کے لیے عرصہ اس نے آج مدنی قافلے میں سفر کیا اس نے آج فیضان سننا سے درس دیا اس نے دو اسلامی بھائیوں پہ نفرادی کوشش کر کے دونوں کو مدنی قافلے کے لیے تیار کر لیا اس نے آج مدنی انعامات کا کارڈ بھر کر اپنے مدنی نام میں اضافہ کر لیا بغیر بغیر نیکیوں برا نامہ عمل پیش کیا تو خوش ہوتے ہیں اور اگر گناہوں برا نامہ عمل جاتا ہے تو سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قلب رنجیدہ ہوتا ہے اور امت کے گناہ گاروں کے لیے مغفرت کی دعا لب پر آ جاتی ہے فکر امت میں راتوں کو روتے رہے آسیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے تم پہ قربان جاؤں میرے مہجمیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تو بہار سرکار طالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مومنوں پر کمال درجے مہربان ہے یہ چند واقعات اشارات جو آپ کو بتائے گئے اس میں ویسے چوٹ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو حضور علیہ صلاح والسلام سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہیں ایک طرف سرکار علیہ اللہ سلام گناہ گاروں کے لیے آنسو بہا بہا کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور دوسری طرف گناہ گار کو کوئی خیال ہی نہیں آتا کہ حضور میرے لیے اتنا رو رہے اتنا رو رہے خود اندازہ لگائیے کہ کیا ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ میری ماں میرے سامنے روئے میری وجہ سے میرا باپ میرے سامنے رو میری وجہ سے میرے, میرے, میرے, میرے کرتوت کی وجہ سے میری ماں کو آنسو نکل جائے میرے باپ کا قطرہ خطرہ ہے تو مجھے ایک گوارا نہیں ہوگا کہ میری ماں میری وجہ سے تکلیف میں آ رہی ہے میں اپنی ماں کو تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتا تو حضور علیہ السلات سلام تو ہماری جو ماں ہے اس سے بڑھ کر بھی ہم سے محبت فرماتے تو حضور کو رولانا یہ کیسے گوارا ہوگا صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیے پہر اسلائی بھائی ہو کہ ایک صحابی کو کفار نے گرفتار کر لیا تو مکے کے بازار میں لے گئے تو چونکہ غزوہ بدر میں انہوں نے کسی کو قتل کیا تھا کسی کافر کو ان کے سارے وارث و جو بھی تھا سب جمع ہو گیا اب اس سے بدلہ لے گے اپنے کو تو باندھ دیا گیا ایک تھے اس چاروں طرف کفار ابو صفیہ جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے بعد میں ایمان لے آئے تھے وہ کہنے لگے کہ دیکھو ہم تمہاری جان لینے والے ہیں。اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری جگہ تمہارے نبی کو ہم باندھ دیں اور جو سلوک تمہارے ساتھ کرنے والے ان کے ساتھ کر تمہاری جان چھوڑ دیں تمہیں منظور ہے منمانے لگے بہت بڑی بات کہہ تم نے تو میں تو اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرے نبی کے پاؤں میں ایک کانٹا چپ جائے اب یہ کیسا سب کے اپنے گناہوں کی وجہ سے سرکار کو رلاتا ہے بہت چوٹ لگنے والی بات ہے اب جس کی سمجھ میں آ جائے عقیدہ نمبر چھتیس حضور خاتم النبی جین ہے یعنی اللہ نے سلسلہ نبوت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا کہ حضور کے زمانے میں یہ بات کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا جو حضور کے زمانے میں یا حضور کو حضور کے بعد کسی کو نبوت ملنا جائز مانے یا جائز جانے وہ کیا ہے کافر ہے عیسا لسلام اگرچہ کہ آئیں گے لیکن وہ نئے نبی نہیں ہے وہ ان کی رسالت ختم نہیں ہوئی یعنی نبوت سے نبی سے نبوت نہیں چھینی جاتی سلب نہیں ہوتی رسالت نہیں چھینی جاتی نہیں سلب ہوتی اب جو آئیں گے تو وہ عیسیٰ علیہ السلات سلام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے اور حضور ہی کی تعلیمات کو عام کریں گے انجیل مقدس کی تعلیم نہیں دیں گے وہ تو منسوخ ہو چکے اس کی تعلیمات اور وہ شریعت بھی منسوخ ہو گئی اسلام کے آنے کے بعد حضور علیہلاسلام ہی کی تعلیمات کام کریں گے قرآن و سنت کی تعلیم دیں گے حضور افضل جمی مخلوق ہیں ساری مخلوق میں سب سے افضل ہے اوروں کو جو فردن کمالات آتا ہوئے ہیں فردن یعنی تنہا تنہا جدا جدا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں وہ سب جمع کر دیے گئے اور ان کے علاوہ حضور کو وہ کمالات ملے جن میں کسی کا حصہ نہیں معراج سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی اللہ کا دیدار آپ نے اپنے سر کی آنکھوں سے کیا شفاعت کا صحرا آپ کے سر پر ہے بہت سارے کمالات ایسے ہیں جس میں حضور یکتا ہیں کوئی بھی حضور کا اس میں شریک نہیں ہے خاطم النبی جی نے رحمت اللہ علیہ نے سارے سارے ایسے کہ جو حضور کے لیے ہی ہیں کوئی ان میں حضور کا شریک نہیں بلکہ بات یہ مٹھے اسلام بھائیوں اوروں کو جو کچھ ملا حضور کے طفیل میں ملا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے اقدس سے ملا لاور العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی کہ یہاں تک علماء نے بیان کیا کہ آدم علیہ صلاۃ سلام صفی اللہ اللہ کے نبی انہیں کے صدقے میں نوح علیہ صلاۃ و سلام نجی اللہ انہی کے صدقے میں اسماعیل علیہ صلاۃ وسلم ضبی اللہ عنہی کے صدقے میں ابراہیم علیہ صلاۃ وسلم خلیل اللہ انہی کے صدقے میں موسٰ علیہ صلاۃ و سلام کلیم اللہ انہی کے صدقے میں عیسیٰ علیہ صلاۃ و سلام روح اللہ کلی اللہ انہی کے صدقے میں جس کو جو ملا ان سے مل آج بھی جس کو جو مل رہا ہے سب انہی کے صدقے مل رہا ہے امام اعظم امام اعظم کے صدقے میں نعمان بن ثابت دنیا نے امام اعظم کے نام سے یاد رکھا شیخ ابد القادر انہی کے صدقے میں خواجہ سلطان الہ ان ہند انہی کے صدقے میں ہوئے اور بریلی کا ایک باشندہ امام اہل سنت مجد دینوں ملت انہی کے صدقے میں ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت انہی کے صدقے میں جس کو جو نعمت ملی ہے یہ انہی کے صدقے میں ملی ہے یہ کنفرم ہے بلکہ بات تو یہ ہے کہ کمال اس لیے کمال ہوا کہ حضور کی صفت ہے کمال کو کمال کیوں کہتے ہیں بھائی کہ یہ حضور کی صفت ہے حضور نے اس کو برکتیں عطا فرمائیے اور حضور اپنے رب کے کرم سے اپنے نفس ذات میں کامل و قلم آپ کی ذات کامل و اکمل ہے حضور کا کمال کسی وصف کی وجہ سے نہیں ہے حضور کا کمال کسی وصف سے نہیں ہے بلکہ اس وصف کا کمال ہے کہ کامل بن کر کامل کی صفت بن کر خود کامل وہ مکمل ہو گئے یہ حضور کی ذات سے وابستہ ہو کر کامل اور کمل بنے ورنہ حضور اپنی ذات میں کیا ہے کامل ارکمل کہ جس میں پایا جائے اس کو کامل بنا دیتا ہے یہ بس جس میں پایا جائے گا اب اس کو کیا بنا دے گا کامل بنا دے گا کمل بنا دے گا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ یہ خوبیاں اور آپ کے خصائص اور یہ اس کو بیان کیا جا رہا ہے ماننے اور جاننے میں فرق اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اللہ بھی نہ یا رفون ہوں کما یا جن کو اللہ نے کتاب اتا ان کے بارے میں یہود نسارہ کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا جانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں یعنی بندے کو جب اپنے بیٹے کے بارے میں یہ پتا ہوتا کہ میرا بیٹا ہے جانتا ہے اس کو ہی میرا بیٹا اپنے کے اپنے بیٹے کے بیٹا ہونے میں اس کو کوئی شک نہیں ہوتا نا حضور علیہ سلاۃ والسلام کو جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں مانتے نہیں جاننا کام نہیں آتا ماننا کام آتا ہے اور بھی دیگر کفار حضور کی صفات کو مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ حضور نے ایسا ایسا کام کیا سب جانتے ہیں لیکن حضور کو اللہ کا نبی تسلیم نہیں کرتے جب تک مانیں گے نہیں اس وقت تک مومن نہیں کہلائیں گے تو ماننا ماننے والا گویا کہ مومن کہلائے گا جاننے والا جاننے والا کہلائے گا ایماندار نہیں کہلائے گا تو اگر جائز جانے کہ کوئی نبی آ جائے گا ہو سکتا ہو جائے ایسا یا جائز بانے کہ آنے والے نبی پر میرا ایمان اس طرح کہے دونوں صورتوں میں وہ کافر ہو جائے گا سلو الحبیب پیٹھے پیٹھے سنائی بھائیو ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کے اصلاح کی کوشش کرنا ان شاء اللہ ازب محال ہے کہ کوئی حضور کا مثل ہو جو کسی صفت خاصہ میں جو حضور کے لیے خاص ہے کسی کو حضور کا مسل بتائے گمراہ ہے یا کافر اگر اس کی کوئی تعویل نہیں بنتی تو کافر اگر کوئی ایسی ایسا جملہ کا ہے جس کی تعویل بن رہی ہے تو کیا کہہ دیں گے گمراہ کہہ دیں گے جیسے کہ کوئی حضور کے بعد کسی کو خاتم النبیین کہہ دے تو اس میں کوئی تابل ہے ہی نہیں کافی ہو جائے گا حضور کو اللہ عز و مرتبہ محبوبیت قبر محبوب رب اکبر آپ ہیں تو اللہ نے مرتبہ محبوبیت قبرا سے سرفراز فرمایا کہ تمام خلق جو یا رضائے رضائے مولا ہے جویا مانے تلاش جستجو اور اللہ ز وجل طالب رضا مصطفیٰ ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد پرانے پاک میں ہے نا اللہ تعالیٰ فرما صوفی کا رب کا فتح اور ان قریب ضرور آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے سرکار کی شان تو بہت ہی عرفہ والا ہے حضور کے خدام کو بھی اللہ نے تباہ مقام عطا فرمایا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اس سے پہلے والی صورت میں ارشاد فرمایا والا سوفا يردى اللہ حضور کے اس غلام صدیق اکبر کو راضی کرے گا وہ خادم کی یہ شان ہے تو سرکار کا کیا مقام ہوگا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ معراج مسجد حرام سے مسجد اقساط تک اور وہاں سے ساتوں آسمان اور کرسی و عرش تک بلکہ بالہ عرش عرش سے بھی اوپر رات کے خفیف حصے میں خفی بالکل معمولی ماں جسم شریف تشریف لے گئے یہ روحانی معراج نہیں تھی جسم اور روح دونوں کے ساتھ تھی روحانی معراج اس کے علاوہ ہوئی سرکار کو اور وہ قرب خاص حاصل ہوا کہ کسی بشر اور ملک کو بھی کبھی حاصل نہ ہوا ملک فرشتہ اور جمال الہی بچش میں سر دیکھا سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا اور کلام الہی بلا واسطہ سنا بغیر کسی واسطہ کے اللہ نے آپ سے کلام فرمایا اور تمام ملکوت السماوات اللہ تعالی کے سارے عجائبات آسمانوں کے زمین کے سب کو بتفصیل ذرہ ذرہ ملاحظہ فرمایا پیٹھے میٹھے اسلامی بھائیو ہمارا مدنی مقصد کیا ہے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کے صلاح کی کوشش کرو ان شاء اللہ